نحمده ونصلي ونصلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان ودين بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين أمنوا وكانوا يبتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل الكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله الرجل العظيم فضلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشافرين والشافرين إن الله وملائكة هو يصدق على النبي يا جهل الذين آمنوا صلوا عليك وسلموا تسليما صلى الله على النبي جل من زيواله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدبي يا رسول الله الله وسلام والسلام ادواسلاسلام علیکم شفیع الانبیاء السلاۃ وسلم علیکم خواتین سلیم آج کی یہ تقریب سیب خواجۂ خواجان سلطان الحیم حضرت سیدنا غریب نواز حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کے عرف کے حوالے سے مناقض کی گئی ہے الحمدللہ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ اب بلے سے جب میں نے اس مسجد کی خدمات سنبھالی ہیں تو ہر سال رجب میں حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت ان کی خدمات جلیلہ اور ان کے مناقب کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوا آیا ہوں اور اس بات کو یہاں الحمدللہ وہ حضرات موجود ہیں کہ جو باقاعدگی سے جمعہ ادا کرتے ہیں ان کو اچھی طرح سے یہ بات یاد ہوگی کہ ہر سال رجب میں اس حوالے سے میرا بیان جو ہے وہ ہوتا رہا ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ تاز عزیز ہوتا رہے گا میں یہاں انیس سو چوہتر اپریل انیس سو چوہتر میں حاضر ہوا تھا اور اب یہ انیس سو چھیانوے ختم ہو رہا ہے آپ جو ہے وہ حساب لگا سکتے ہیں کہ کتنے عرصے سے میں الحمدللہ للہ باقاعدگی سے جو ہے وہ اس جو ہے اہم موضوع پر خطاب کرتا رہا ہوں اور یہی نہیں بلکہ میں عرض کروں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی معمولات ہیں کم و پیش ان کو یہاں پر انجام دیا جا رہا ہے اور یہ بھی بڑی خوش آئین بات ہے کہ جتنے بھی معمولات یہاں پر انجام دیے جا رہے ہیں یہ سب ہمارے اس محلے کے مخلص ترین نمازی اور ہمارے مخلص ترین ہم مسلک اور ہم مشرب ان سب کے تعاون سے اور ان کی آنت سے یہ سارے معمولات انجام دیے جا رہے ہیں اور انتہائی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یعنی خلوص کا اور نیک نیتی کا عالم یہ ہے اور اس جذبۂ ساتذہ کا حال یہ ہے کہ ہمارے بہت سے نمازی یعنی ایک وقت ہم نے جب یہ معمولات شروع کیے تھے تو اپنے طور پر ہم نے شروع کیے لیکن ہمارے اکثر نمازی حضرات نے یہ بڑی جو ہے نی محبت کے ساتھ ہم سے جو ہے یہ کہا کہ آپ ہمیں بھی ان معمولات میں شریک کیا کریں تو ان کی خواہش کے مطابق یہ جو ہے تمام اعلانات یا اس طرح سے اس قسم کی تقاریب سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں ان کی خواہشات اور ان کی آرزو اور تمنا کے پیش نظر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے بہرحال حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شخصیت ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے مقام پر اور جس منصب پر وہ فائز ہیں تو میں کیا عرض کروں مجھ جیسا ہیج مداح جو ہے ان کی سیرت اور جس زہد و دونت اور غلط کے منصب پر وہ فائز ہیں میں تو ان کی یا ان کے جو غلام ہیں ان کے غلاموں کے غلاموں کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی میں نہیں ہوں بہرحال میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں ان کے لیے ان کی خدمات جلیلہ تو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس وقت آپ حضرات کے درمیان موجود ہوں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مجھے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے اس محبوب بندے کے متعلق ان کی سیرت کے حوالے سے کما حق کہ حق کہنے کی توفیق کی فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفی ہنایت فرمائی آپ حراض جانتے ہیں کہ اجمیر شریف ہندوستان کا ایک مقام ہے اور اس کو ہر دور میں ایک تاریخی حیثیت حاصل رہی ہے یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اجمیر میں سلطان الحمد حضرت خواج خواج غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے میں میمنت لزوم جب وہاں پر پہنچے ہیں تو اس مقام کو اور اس خطے کو اور بھی شہرت حاصل ہو گئی اور یہ خطہ اہل ایمان کے لیے عقیدت و محبت کا مرکز بن گیا یہ سب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدم مبارک کی برکت ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ سن پانچ بتیس ہجری اور ایک قول کے مطابق جو ہے پانچ سو ہجری میں پیدا ہوئے آپ کے علاوہ آپ کے دو اور بھی بھائی تھے اور جب آپ کے عمر شریف تقریبا بارہ یا پندرہ برس کی ہوئی ہے تو آپ کے والد بزروار حضرت خواجہ قیاس الدین حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا رسال ہوا اور یہ بھی اپنے وقت کے بڑے ولی کامل گزرے ہیں تربیت آپ کے والدین نہیں فرمائی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے والد ماجد سے ایک باغ ترکے میں ملا تھا اور اسی میں کام کاج اپنے ہاتھ سے انجام دیا کرتے تھے اور اسی سے گزر اوقات ہوتی تھی سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک روز آپ اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک اسنا میں ایک مجذوب جن کے بارے میں ان کا نام کے بارے میں کہا گیا کہ ابراہیم قندوزی یا ابراہیم قلندر یہ تشریف لائے تو حضرت خواجہ ثریف نواز رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی بڑی مہمان نوازی کی درخت ساہے دار درخت میں ان کو بٹھایا اور اپنے باغ کی ایک انگور کی بیل سے انگور ان کی خدمت میں پیش کیے تو یہ بتلا دو کہ مجزوب کسے کہتے ہیں مجذوب اس میں مفغول کا سہذا ہے جو جذب سے بنائے اور جذب کے معنی آتے ہیں پھینکنا مجز کے معنے ہوئے کھینچا گیا تو ظاہر ہے کہ جس کو کھینچا خیش, جائے گا تو کوئی کھینچنے والا ہوگا تو اس کو کھینچا جائے گا تو اب جازب کون ہے وہ ہے ذات الہی اور جن کو کھینچا گیا یہ جی اللہ کا مقدس اور محبوب بندہ اور یہ مجزوب ظاہر تو ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو فاطر القل سمجھتے ہیں ان کو مجنون یا سمجھتے ہیں لیکن یہ ظاہراً دیوانے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے جلبوں میں یہ مگن ہوتے ہیں ہر وقت یہ تجلیات الہی میں مستغرق ہوتے ہیں ان کو اپنے ہاتھ پاؤں کی بھی خبر نہیں ہوتی تو لوگ اس لیے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جو ہے کوئی پاگل ہے یہ دیوانہ ہے تو یہ مجلوب جب انہوں نے اپنی ایسی مہمانداری پائی تو بہت خوش ہوئے اور اپنے تھیلے سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور چبا کر حضرت خواجہ بریک نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مرمت فرما دیا وہ اپنے تناول فرما دیا یہ ٹکڑا مجذوب کا ان مضروب کا چبایا ہوا جو کھایا ہے تو اس سے انقلابی برپا ہو گیا دل ایسا منور ہوا کہ علائے دنیا سے بالکل جو ہے لاتعلق ہو گئے اور اب فکر دامنگری یہ ہوئی کہ کس کس طرح سے اس باغ کو ٹھکانے لگایا جائے مختصر یہ کہ باغ کو رتوالہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فروخت کر دیا اور جتنی قیمت آئی سارے کی ساری جو ہے وہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم فرمائی اب یہاں سے آپ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت ماہ نور سے حصول علم کے لیے اجازت طلب کی اور جہاں سے آپ نے سمرپن کا رب صفر مانگا وہاں جا کر ایک بزرگ اور ایک مشہور عالم دین حضرت شرف الدین کی خدمت میں پہنچے اور یہاں پر آپ نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا یہاں پر آپ نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی اور اس کے بعد پھر علوم میں کی حصول کی طرف متوجہ ہوئے اور یہاں پر جو ہے کچھ جو ہے وہ درج نظامی پڑھا اور اس کے بعد پھر آپ آج ہی بخارا ہوئے بخارا تشریف لے گئے اور یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ اس وقت جو ہے ان ش... ان مقامات کا سفر کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی اور اس طرح کے رسائل اور ذرائع نہیں تھے اور نہ قسم کے وسائل تھے نہ قسم کی سواریاں تھیں مہینوں مہینوں سفر کیا جاتا اور جناب راستے میں جو ہے وہ رہزنوں کا خوف اور اندیشہ اور اس قدر جو ہے مشقت اور تکالیف کا سفر اختیار کر کر حضرت خواجہ سمرقند اور پھر سمرقند سے پھر بخارا کشیف لے گئے اور یہاں اپنے زمانے کے مشہور عالم دین حضرت حسام الدین بخاری سے مزید پھر جو ہے وہ علوم ظاہرہ کی تکمیل کی اور یہاں جب آپ نے پورے طور پر پھولوں میں ظاہریا کی تکمیل کر لی تو پھر اب کسی شیخ کامل کی تلاش میں جو ہے وہ نکلے اور بخارا سے پھر آپ نیشا پور آئے یہاں ایک بزرگ تھے حضرت ابو نور عثمان ہارونی یا ہربنی یہ قصبہ ہے اس کو ہارون بھی کہا جاتا ہے اور ہربن بھی کہا جاتا ہے اس لیے حضرت شیخ اب النور عثمان کو ہارونی بھی کہا جاتا ہے اور ہرونی بھی کہا جاتا ہے دونوں قول ہیں بہرحال یہاں جب آپ تشریف لائے ہیں تو یہ بھی حضرت شیخ اب النور عثمان یہ بھی اپنے وقت کے بڑے ولی کامل اور یہ بھی جو ہے علوم ظاہری اور علوم شریعت اور طریقت کے ایک اعلیٰ مقام پر فائل ہے دیکھتے ہی جو ہے حضرت خواجہ وریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی پیشانی کو فوراً جو ہے وہ پہچان دیا کہ ان کا حصہ یہاں پر ہے اور یہ کیسے درویش تھے اور کیسے کامل اور کیسے اہل دل تھے ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ان کے شیر نے بھی پہلے قرآن قریب مکمل حفظ کیا اور پھر اس کے بعد علوم علومے کی تکمیل کی اور علوم ظاہرہ کی تکمیل کرنے کے بعد پھر انہوں نے طریقت اور ولایت کی طرف جو ہے ادب بڑھایا ہے اور اپنے وقت کے شیخ حاجی شریف زندی رحمت اللہ تعالی سے بیت کی اور ایسے ہی جو ہے وہ بیت نہیں ہو گئے تھے اور ایسے ہی ان کو انہوں نے خلافت عطا نہیں فرمائی تھی بلکہ بڑے مجاہدے اور بڑی زیادتیں کی ہیں اور جب یہ قلاہ چہار ترکی کے قابل ہوئے تو ان کے شیخ نے ان کے سر مبارک پر قلاہ چہار ترکی جو ہے وہ سر پر رکھی اور اس طرح سے ان کو اپنا اپنا مجاج خلیفہ اور آپ کو تمام اولاد وظائف اور مکمل جو ہے تمام مشغول مشغولیات کی اجازت مرحمت فرمائی یہ ایسے ولی کامل تھے کہ بڑے بڑے یعنی مصائب زدہ لوگوں بڑے بڑے جو ہے مشکلوں میں گھرے ہوئے لوگوں کی اس طرح سے انہوں نے مدد کی ہے اور رہنمائی کی ہے اور تبلیغ اسلام میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے حضرت میں تھوڑا مختصراً کرتا جا رہا ہوں یعنی کیا کیا مضامین اور کیا کیا جو ہے وہ واقعات ذہن میں آ رہے ہیں اگر میں اس کی طرف جاؤں گا تو بہت وقت ہو جائے گا بہرحال میں یہ عرض کروں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو چشتی کہا جاتا ہے میں اس کی وجہ بھی عرض کر دوں ان کے ان کے یعنی سلسلے میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو اسحاق شامی حسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک جگہ جسے کہ چشت کہا جاتا ہے ایک قصبہ یہ وہاں کے رہنے والے تھے تو اس لیے جو ہے ان ان ان اس سلسلے سے جتنے بھی خلافہ اور مریدین ہیں وہ سب جو ہے چشتی کہلاتے ہیں ایک روایت تو یہ ہے اور دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے سے متعلق حضرات نے جو تبلیغ کی ہے اور خاص طور پر جو ہے یعنی ایران اور افغانستان کے لوگوں میں یعنی باوجود اس کے کہ اسلام پھیل چکا تھا لیکن اس کے باوجود ان خطوں میں آتش پرستی جاری تھی اور واقعہ یہ ہوا کہ ان کے شیخ سیاحت پر نکلے ساتھ میں مریدین بھی تھے ایک جگہ قیام فرمائے تو یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں آتش پرستوں نے بہت سی لکڑیاں جمع کر کر جو ہے وہ آگ جلائی ہوئی تھی اور یہاں پر آ کر یہ آتی پرستش کیا کرتے تھے جب یہاں پہنچے یہاں قیام فرمایا آپ نے تو آ, ان کے شیخ نے ایک خادم حضرت خیر الدین کو آگ لینے کے لیے بھیجا اور کہا کہ تھوڑی سی آگ لے آؤ تاکہ کھانا تیار کر لیا جائے تو جب یہ ان کے خادم وہاں پہنچے اور آگ لینا چاہا تو آتش پرستوں نے ان کو منع کر دیا کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو ہماری معبود ہے آپ جو ہے ہمارے معبود کو حاصل کرنا چاہتے ایسا نہیں ہو سکتا آگ لینی نہیں دی اور جناب یہ واپس تشریف لے آئے آ کر اپنے شیر کو مطلع کیا اس طرح سے انہوں نے تو ہاتھ کو, آ, آگ کو ہاتھ نہیں لگانے دیا اور وہ تو ایسا کہتے تو فرمایا کہ اچھا چلو میں خود چلتا ہوں آپ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم جو ہے اپنے معبود حقیقی کو چھوڑ کر آگ کی پرستش کرنے لگے ہو اگر تم اس آگ کی پرستش کو نہیں چھوڑو گے تو تمہیں جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا یہ عجیب بات ہے کہ تم جو ہے اس کی مخلوق کی پرستش کرتے ہو اور خالق کو چھوڑا ہوا ہے تم تمہارا خالق حقیقی معبود حقیقی وہ, ہے، وہ بندگی کے لائق ہے وہ عبادت کے لائق ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے آپ نے جب یہ فرمایا تو سب بیٹھے ہوئے سنتے رہے لیکن ان کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا اور پھر ایک آتش پرست نے جو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو قابل اور فائق سمجھتا تھا اس نے یہ کہا کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں اگر ہم اس آگ کی پرستش کرنا چھوڑ دیں تو ہمیں کوئی نجات نہیں دے سکتا ہے یہ آگ ہمارے لیے نجات دہندہ ہے یہ آگ ہماری نجات کرنے والی ہے اور اسی سے ہم نجات حاصل کریں گے حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر ایسا کرو کہ اس آگ کے اندر تم اپنا ہاتھ ڈالو اگر تمہارا ہاتھ نہ جلے صحیح سالم رہے تو پھر آگے کوئی بات ہو سکتی ہے اب تو وہ دم بخود ہو گیا کوئی بات ہی نہ بن پڑ رہی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ کا کام تو ہے جلانا اور اس جسم کا کوئی بھی حصہ اس میں ڈالا جائے تو وہ تو جل کر خاکستر ہو جائے گا اس کی گود میں ایک شیرخار بچہ بھی تھا حضرت خواجہ کے ساتھ جب یہ گفتگو ہوئی تو حضرت خواجہ نے جوش میں آ کر اس کی گود سے اس آتش پرست کی گود سے وہ شیرخار بچہ اپنے لیا اور یا نارکونی بردم و سلامت اعلی ابراہیم پڑھتے ہوئے آگ کے اندر داخل ہو گئے اب جناب وہ تو دیکھ کر بڑے جو ہے متحجر ہو گئے اور فکر دامنگیر ہوئی کہ بچہ جو ہے وہ جل کر بالکل خاک ہو جائے گا اور یہ کیا ہوگا تو بڑے متفقت ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت خواجہ جو ہے وہ آج سے بالکل صحیح سالم بچے سمیت جو ہے باہر تشریف لے آئے تو جب یہ دیکھا تو بڑے سسترا اور حیران رہ گئے اور جس قدر بھی یہاں موجود تھے سب کے سب جو ہے وہ تائب ہوئے اور حضرت خواجہ کے ہاتھ پر مشرب با اسلام ہو گئے تو یہ جتنے بھی لوگ ان کے ہاتھ پر مشربہ اسلام ہوئے تو اپنے ان بزرگوں کو انہوں نے چشتی کہنا شروع کر دیا چشت جو ہے وہ اس میں صفت ہے ان کے ایک معبود کا نام اور چشت کے معنی آتے ہیں عرفان الہی کے تو اس لیے جو ہے اس سلسلے کے متعلقین کو چشتی کہا جاتا ہے اور سنجری ہمارے ہاں مشہور ہے حضرت خواجہ جو ہیں وہ اجمیری اور چشتی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں لیکن سنجری بھی کہا جاتے ہیں میں اس کے متعلق مختصر تعارف کر دوں کہ اصل میں سنجری جو ہے عرب جو ہیں وہ اس کو سجس کہتے تھے اس علاقے کو سجس کہتے تھے اور غلطی سے کارتکوں کی غلطی سے یہ سجز, سجزی کے بجائے جو ہے وہ سنجری نقطہ ادھر ہو گیا زا کا جو نقطہ تھا وہ جیم سے پہلے سڑک گیا لکھنے میں جو ہے وہ پہلے ہو گیا تو کاتک کی غلطی سے پھر یہ سنجری مشہور ہو گیا تو اب چونکہ لوگوں میں سنجری ہی مشہور ہے اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ غلط ہے تو بعض باتیں عوام میں ایسی غلط مشہور ہو جاتی ہیں کہ اگر ان کی اصلاح کوئی کرنا چاہے تو اسی کی بن پڑے گی اس کو اپنا دامن بچانا مشکل ہو جائے گا جی جی صاحب اتنی سدیاں گزر گئیں اور جناب اب جو ہے یہ سوجی ہے ان کو اب جو ہے جناب یہ ایسا کہ بہرحال ہم سنجری ہی کہتے ہیں چونکہ غلطی ہوں عوام میں جو بات غلط مشہور ہو جائے تو وہ بھی پھنسی ہو جاتی ہے تو سنجری کہیں یا سنجری کہیں بہرحال مشہور سنجری ہے تو اس لیے آپ کو سنجری بھی کہا جاتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ قدو میں میمن لزوم سے اس خطے کو یعنی اس خطے سے مراد میری یہ ہے کہ جب تک یہ پاکستان وجود, وجود میں نہیں آیا تھا تو یہ پورا خطہ جو ہے صغیر کہرا تھا اور اس خطے میں شجر اسلام کی آبیاری کرنے والوں میں سر فہرست حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا شمار اس لیے کہ آپ نے یہاں آ کر شجر اسلام کو اس قدر جو ہے یعنی ترقی دی ہے اور اس قدر اس کو وسعت دی ہے اور اس یہاں پر ایسی جو ہے اس کو تقویت پہنچائی ہے کہ دوسروں کے حصے میں یہ ایسا جو ہے وہ کارنامہ نہیں آیا اگرچہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے اس بر صغیر میں اس خطے میں بہت پہلے اسلام پہنچ چکا تھا اور اس وقت کے بزرگ حضرت شیخ اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی اور حضرت سزنا علی حجویری دادا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ وہ پہلے یہاں تشریف لا چکے تھے اور اسلام کی تبلیغ سے بہت سے لوگوں کو یہاں پر جو ہے انہوں نے مسلمان کیا لیکن جس کثیر تعداد میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اسلام کی خدمات انجام دی ہیں اور اپنی شب و روز کی مساعی دمیلا سے جس قدر جو ہے اسلام کی ترویج اور اسلام کی اشاعت کی ہے یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی یہ آپ ہی کا حصہ تھا اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں خواب کسی بھی جو ہے وہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ روحانی سلاسل جو ہیں وہ چار ہی ہیں اب وہ کسی نام سے مشہور ہوں شادی رفاعی اور جناب جو ہے وہ کچھ اور ناموں سے بہرحال ہیں انہی سے متعلق اور وہ مشہور چاروں سلاسل آپ جانتے ہیں کہ نقشبندی بندی چشتی قادری یہ سب جو ہیں ہمارے روحانی سلاسل ہیں اور ہم سب ان کے ماننے والے ہیں اور اس ان سلاسل سے جتنے بھی متعلق حضرات ہیں بزرگان دین ہیں مشاہدۂ اظام ہیں اولیاء اکرام ہیں صوفیا اظام ہیں وہ سب کے سب ہمارے سر کے تاج ہیں اس لیے کہ اگرچہ یہ نام مختلف ہیں یوں سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ ایک ہی دریا کی چار نہرے ہیں یہ سب جو ہے ایک ہی دریا سے نکلی, نکلی ہوئی نہریں ہیں اور ایک ہی جگہ سے جو ہے یہ سیراب ہو رہی ہیں ایک ہی جگہ سے یہ سیز پا رہی ہیں تو اس لیے نام ہونے سے مختلف نام ہونے سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں آتا لیکن اگر کوئی اپنی کج روی اور کچ ٹہمی کی بنیاد پر اگر है। وہ فرت مراسب کرتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے یہ اس کی نادانی ہے اور ایسا ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ چاہے نقش بندی ہو اور چاہے جو ہے وہ سوہر وردی ہو اور چاہے جو ہے وہ قادری ہو یا کشتی ہو وہ سب جو ہے ہمارے رہنما ہیں وہ سب ہمارے جو ہے وہ سر کے تاج ہیں اور ہم سب ان کے غلام ہیں وہ سب ہمارے رہبر و رہنما ہیں وہ سب ہمارے مسرے ہیں وہ سب ہمارے حاوی ہیں اور وہ سب ہمارے رہنما ہیں اس میں کوئی کسی قدم کی کسی کو شخص و شربے کی گنجائش جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق جہاں تک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں جتنے بھی یہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر اوپر تک جائیں اپنے جو ہے وہ آبا و اجداد پر کی طرف تو یقیناً, یقیناً اس کے آباء و اجداد میں ضرور جو ہے وہ خاندان اور ضرور وہ گھر ہوگا کہ جس پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ضرور جو ہے وہ احسار ہوگا اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے جب تر زمین ہند میں قدم رکھا ہے تو اس وقت ہر طرف کفر و شر اور ضلعت کی تاریخیاں چھائی ہوئی تھی ہر طرف اندھیرا اندھیرا چھایا ہوا تھا ہر طرف جو ہے مندر بنے ہوئے تھے ہر طرف جو ہے وہ بتوں کی پوجا ہو رہی تھی ہر طرف جہاں گھنٹیاں بجائی جا رہی تھی لیکن یہ جی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت تھی کہ جنہوں نے تن تنہا اس قفرستان میں قدم رکھ کر اس کو نورستان بنا دیا اور جہاں جو ہے جناب گھنٹیوں کی آوازیں آتی تھیں وہاں اللہ اکبر کی آوازیں آنا ہو, شروع ہو گئی تو یہ کوئی معمولی بات نہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ کیسی شان ہے اور اللہ کی طرف سے کیا ان کا مقام ہے اور کیوں نہ ہو کہ جن کو سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے قطب المشاہد کا لقب ملا ہو اور جن کو خود سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہند کا روحانی شہنشاہ قرار دیا ہو تو پھر کیوں نہیں جو ہے کفر کی اندھیریاں جو ہے وہ آپ کے دم قدم سے کافور نہ ہو جاتیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تن تنہا آپ غور کیجئے کہ کوئی مادی وسائل ساتھ نہ تھے کوئی جو ہے لشکر ساتھ نہیں تھا کوئی جو ہے ان کے ساتھ کسی غیر کی اللہ کے سوا کسی غیر کی طاقت نہیں تھی اور ان کے ساتھ جو طاقت تھی تو وہ اللہ کی طرف سے طاقت تھی اور آپ دیکھیں کہ آج بڑی بڑی جماعتیں اور بڑی بڑی تنظیمیں کیا کچھ نہیں کر رہی اسلام کے حوالے سے لیکن آپ دیکھ لیں کہ نتیجہ کیا ہے صفر ہے جس قدر اسلام کا نام لیا جا رہا ہے اور جس قدر اسلام کے حوالے سے شدمت کے ساتھ لٹریچر جو ہے جناب جو ہے وہ شائع ہو رہا ہے کتابیں شائع ہو رہی ہیں ذرائع رسائل ابلاغ سے جو ہے کیا کچھ جو ہے وہ اسلام کے بارے میں جو ہے وہ نہیں کہا جا رہا ہے لیکن آپ دیکھیں تو آج کیا وجہ ہے کہ اس قدر اسلام کے بارے میں تقاریب ہو رہی ہیں اس قدر جو ہے جناب تفریحیں ہو رہی ہیں لیکن اس کا اثر نہیں مرتب ہو رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ کامیابی کے ہاں ساتھ جو ہے برامد نہیں ہو رہا ہے تو اس کی آخر وجہ کیا ہے اور کیا یہ مرد حق تن تنہا ایسی سرزمین میں کہ جہاں جناب کفر ہی کفر پھیلا ہوا تھا وہاں تن تنہا جو جا کر وہاں نشان اسلام قائم کرتے ہیں وہاں عالم اسلام بلند فرماتے ہیں نہ کسی سے کوئی جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں نہ کسی سے مدد لیتے ہیں اللہ کی ذات پر تکیا اور بھروسہ اور اعتماد کر کر جو ہے جناب تن تنہا جو ہے وہ اسلام کا کلمہ بلند فرماتے ہیں تو یہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ حضرات وہ تھے کہ جن کے رگ و کچھ رضا الہی کچھ نوبی الہی،, الہی اور خلوص نیت جو ہے وہ موجود تھا آج اگر ہماری تقادیر کا اور ہماری تبریخ کا اور ہماری کوششوں کا اگر نتیجہ برامد نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان اور ہمارا دل ہمارا فیل اور ہمارا قول اس میں جو ہے نہیں ہے اس میں خلوص نہیں ہے اور ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ جناب خلوص نہیں رہا خلوص نہیں رہا لیکن آپ دیکھیں کہ خلوص کی برکت کیا ہے اگر خلوص کی برکت دیکھنا ہو تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی پوری سیرت پوری زندگی جو ہے وہ اس سے معبر ہے آپ ان کی زندگی پر اگر غور کریں تو یہی چیز کا کارفامہ نظر آئے گی کہ انہوں نے نام و نمود اور جو سے ہٹ کر اور تمام جو ہے وہ دنیاوی حرص اور, اور لالچ سے ہٹ کر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ نے قدم رکھا تو آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالی نے کیسی برکت دی کہ کفر کی بڑی سے بڑی طاقت جو ہے ٹکرائی تو اس کا کیا حشر ہوا وہ پاش پاش ہو کر رہ گئی بلکہ یوں کہیے کہ اس سے کلیم و فرعون کی بازگشت اگر دیکھنا ہے تو حضرت فوجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں وہ دیکھی جا سکتی ہے کوئی معمولی بات یہ نہیں تھی اپنے وقت کے بڑے بڑے تابوت بڑی بڑی شیطانی طاقتیں آپ کے سامنے آئیں لیکن آپ کی نظر کرم سے اور آپ کی نظر عنایت سے وہ سارے کی ساری شیطانی طاقتیں بے تو نابود ہو کر رہ گئی یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی اور یہ ہوتا ہے اللہ کا نیک بندہ جس کی شان یہ ہوتی ہے آج آپ دیکھیں کہ ہم ہمارے لیے کتنے جو ہے ذرائع وسائل ہیں ہمارے ہمارے لیے کتنی سہولتیں جو ہے وہ ایجاد ہو گئی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ پھر بھی جو ہے ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں ہم سے وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے بات وہی ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرما دی تھی ہم یہ جتنا بھی کر رہے ہیں صرف رسمی طور پر کر رہے ہیں ہم جتنا بھی کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ صرف رسم جو ہے وہ سامنے ہوتی ہے کہ بھائی چلو سال آیا اور جناب ہم یہ پروگرام منعقد کر ہم جو ہے وہ جو ہے یہ کر لیں وہ کر لیں لیکن اس کے نتائج اور اس کے پر اور اس کے سمارات پر ہم غور نہیں کرتے لا اسلام اللہ رسم کہ اسلام باقی رہ جائے گا نہیں باقی رہے گا مگر رسبی طور پر آج ہم صرف اور صرف جو ہے وہ رسبی حد تک جو ہے وہ محدود ہو کر رہ گئے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ان نفو سے قدسیہ اس سیرت کا مطالعہ کریں اور اس بارے میں غور و خوض کریں کہ ان حضرات نے کس طرح سے امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی ہے انہوں نے محبت کا درد دیا ہے کدورت اور نفرت سے لوگوں کو بچایا ہے آج کیا وجہ ہے کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے نام لیوا موجود ہیں ہم بھی دم بھرتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں ہم بھی جو ہے کہتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں لیکن ہمارا دامن ان کی تعلیمات سے جو وہ خالی نظر آتا ہے بس وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان کی طرف منسوخ تو کر لیا ہم نے نسبت تو کر دی ان ہستیوں کی طرف لیکن اس نسبت کی ت... کے تقدس پر اور اس نسبت کی عظمت پر کبھی جو ہے ہم نے غور نہیں کیا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اگر ہم واقعی ان نفوز قدسیہ کے ماننے والے ہیں تو ہمیں ان کی تعلیمات پر ہمیں ان کی ہدایات پر ان کے احکامات پر اور ان کی سیرت پر خلوص قلب کے ساتھ عمل کر کر جو ہے وہ ثابت کرنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ان محبوب اور ان پیارے بندوں کی تعلیمات اور ان کی سیرت اور ان کی ہدایات پر عمل کی توفیق کی نیت فرمائے وہ دعوانا داوانہ انمد اللہ رب اللہ